اب اس کی دا فرما، جی فرما یہ اتنا لمبا اس کا جواب بھائی شاید دوسرے پھر کسی سوال کی گنجائش نہیں ہوا یہ تاکہ ایک مسئلہ دوبارہ نہ آئے اور اس کو آپ ہزار ذہن نشیں فرما لیں سب سے پہلے سنترے میں یہ مسئلہ اٹھا قادیانیوں کا اس سے پہلے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو اس میں ظفر اللہ خان جو انگریزوں کا خطابی یافتہ سر تھا وہ بھی اس میں موجود تھا اور مسلم لیگ کے ایک بھرے اجلاس میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا عبد الحمد بدایونی صاحب نے یہ داد پیش کی تھی اس میں قادیانیوں کو شامل نہ کیا جائے اور یہ کافر لیکن لیڈران بھی دنیا دار تھے مانے نہیں اور پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کی بدقسمتی کہ سر ظفر اللہ خان وزیر خارجہ بن گئے جب وزیر خارجہ بنے چنا صاحب کا انتقال ہوا تو سب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور یہ وہاں موجود تھا اور الگ بیٹھا ہوا تھا صحافیوں نے نماز جنازہ کے بعد پوچھا کہ آپ نے جنازہ نہیں پڑھا اس نے کیا جواب دیا اس وقت کیا اخبارات میں موجود ہم اور آپ تو بڑا تکلف کرتے ہیں نا دوسرے مذہب کے لوگ تکلف نہیں کرتے اس نے دو جواب دیے اس نے کہا یا یہ سمجھو کہ کافر حکومت کا ایک مسلمان ملازم اور یا مسلمان حکومت کا ایک کافر ملازم یا کافر حکومت کا ایک مسلمان ملازم یہ جواب اس نے صحافیوں کو دیا پھر اس کے بعد سمترے پن میں تحریک چلی بلا شبہ اس نے ایک لاکھ سے زائد آدمی شہید ہوئے یہ معمولی بات نہیں تھی پاکستان بننے کے بعد یہ جرنل آزم خان جو مغربی پاکستان کا بھی گورنر رہا مشرقی پاکستان کا بھی گورنر رہا اس کو خواجہ نازم الدین کا زمانہ تھا اس کو لاہور اس کے حوالے کر دیا اور لاہور کو فوج کے حوالے کر دیا اب یہ جب تحریک چلی تو اس وقت تحریک کے روح رواں علامہ ابو الحسنات ساتھ اور یہ علامہ ابو الحسنہ صاحب یا علامہ دیدار علی شاہ صاحب کے لڑکے تھے علامہ دیدار علی شاہ صاحب اسٹیج الور کے رہنے والے تھے اور اعلیٰ حضرت اثر تھے. ان کے دو صاحبزادے تھے ایک کا نام علامہ الحسنہ ایک کا نام علامہ ابوالبرکات یہ شاگرد تھے مفتی نعیم الدین مورادآبادی رحمت علیہ اور چند اسباق انہوں نے آل حضرت و فاضل بریلوی سے بھی پڑھے اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے یہ تینوں خلفات علامہ دیدار علی شاہ صاحب علامہ ابوالحسنہ صاحب علامہ ابوالبرکا صاحب یہ اس وقت روح رواں پن میں اور علامہ عبدالستار خان نیازی علامہ ابو الحسنہ صاحب کے صاحبزاد حضرت علامہ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ العلیہ آٹھ یا دس سال ہوئے ان کا وصال ہوا اللہ مبول الحسنہ صاحب تو کوئی چون یا پچپن کے قریب ان کا انتقال ہو گیا تھا انہوں نے تحریک چلائی لاہور میں جب لاکھوں کا جلوس نکلا تو آزم خان کے آڈر سے جب آرمی نے گولی چلائی تو آپ کو تاجب ہوگا اس لاکھوں کے مجمے میں وہی لوگ زندہ رہے جو لاشوں کے نیچے دب گئے اور چپ چاپ سے پڑے رہے جب لاشیں اٹھائی گئیں تو وہی لوگ زندہ ملے جو لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے پھر دیکھیے جنرل اعظم خان ہمارے یہاں نوازی شاد مغرب یہاں کا گورنر رہا ایوب خان کے زمانے مشرقی پاکستان کا بھی گورنر رہا پھر اس نے ایک موقع پر غالباً ایٹی میں سید آباد اور بلدیہ ٹاؤن سے اس نے ایم این اے کا الیکشن لڑا ہمارے لوگ کا حافظہ بالکل نہیں تجربہ کار جرنل اور اس نے بڑی بھلائی کے کام بھی کیے ہوں گے مشرقی پاکت مغربی پاکستان میں مشرقی پاکت بڑا مقبول تھا تو ہم نے جب اس نے الیکشن لڑا تو ایک بھرپور جلسہ ہم نے اس کے خلاف کیا ہوا اس کا نتیجہ نکلا کہ بہت بدترین طریقے سے وہ ہارا وہاں سے بتایا تو تمہارا قاتل ہے کم مقدرت. الیکشن لڑنے کے لیے تمہارے پاس آ گیا پھر اس کے بعد ایک جلسہ ہو رہا تھا مسجد وزیر خان ایک تاریخی مسجد تھی لاہور میں اس میں جب آرمی نے گولی چلائی تو اس وقت کے اخبارات پڑھے اہل سنت جماعت کے لوگوں کا خون اس میں ایسا بہ رہا تھا جیسے بارش کا پانی بہتا ہے نالیوں سے اتنا خطرناک وہ منظر تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا لوگ گرفتار کر لیے گئے تقریباً سارے علماء گرفتار ہو گئے ہم تو خیر بچے تھے خالی دیکھ رہے سب علماء گرفتار ہو گئے اور گرفتار ہونے کے بعد میں مولانا عبدالستار خان نیازی اور مودودی صاحب کو ایک کتاب جب انہوں نے لکھا تھا اس تعدیب میں دونوں کو اور علامہ خلیل احمد قادری ان تینوں کو پھانسی کی سزا ہوئی مودودی صاحب کو تو سعودی عرب نے مانگ لیا کہ بھائی یہ آدمی اگر آپ کو پسندیدہ نہیں تو ہمیں دے دیں وہ ظاہرہ آدمی انہیں کا تھا تو ہمیں دے دیں گے ویو خان یہ کیا کہتے ہیں ضرور خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل انہوں نے نہیں دیا اور مولانا ابدالستار خان نیازی اور مولانا خلی احمد صاحب ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور آرمی نے اس تحریک کو دبا دیا اور تقریباً ساری جیلیں بھر گئی جتنے اکابر علماء تھے ان کی جیل کے لیے سکھر کا انتخاب کیا اور وہ سکھر جیل میں رہے علامہ ابو الحسنہ صاحب اتنے ذی علم آدمی تھے کہ دیکھیے آدمی کہیں بھی ہو علم و فضل اس کا تازہ ہو. علامہ ابو الحسنہ صاحب جتنے دن جیل میں رہے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی اور رہا ہونے تک انہوں نے ستائیس پاروں کی تفسیر مکمل کر لی جو اس وقت بھی ضیاء القرآن اور دوسرے متبوں سے چھپی اور اس کے بعد جب وہ ظاہر ہے کہ چھوٹ کر کے آئے تو کچھ ہی عرصے زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال ہوا تو وہ تین پارے اس کے مکمل نہیں کر پائے <st Cos> اور ستائیس پاروں کی تفسیر اب بھی چھپی ہے یہ ان کا علم و فضل تھا کہ جیل میں جو لائبریری تھی اس سے مدد لی اور اپنی یادداشت اپنے علم و فضل پر انہوں نے بہرحال ستائیس پاروں کی تفصیل لکھی اور اس زمانے میں یہ تو میں حوالے دے دوں آپ کو ریکارڈ اب آپ تلاش کریں ظہور الحسن بھوپالی صاحب ایک صحافی تھے پھر اس کے بعد جی یو پی کے ٹکٹ پر وہ ایم پی بن گئے ایم پی بننے کے بعد وہ اپنے زمانے میں ایک رسالہ نکالتے اس کا نام تھا افق اس میں انہوں نے ایک کالم میرے ذمہ لگایا جو روحانی کالم تھا لوگوں کے روحانی مسائل یا مذہبی مسائل کے جوابات میں دیا کرتا تھا اس میں انہوں نے ایک یا دو نمبر ختم نبوت کے نام سے نکالے اور آپ کو تعجب ہوگا جتنے دن دناتی وی گھومتے ہیں جو ہمارے نمائش پر لکھا ہوا ختم نبوت عالمی ختم نبوت کا دفتر وغیرہ وغیرہ یہ سارے ٹاپ کے مولوی معافی مانگ کر کے بہارہ سب نے معافی مانگی سب نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دو اور اس وقت یہ تھا جو معافی مانگے وہ چھوڑ دیا جائے جو معافی مانگے وہ چھوڑ دیا جائے سب سے بڑا تیز ترار تھا غلام ہزاروی ہزار سب نے معافی مانگ کر اس وہ نمبر کسی کے پاس بھی اگر ریکارڈ میں ہو تو اس میں سب کے معافی نامے بھوپالی صاحب کے ہاتھ کسی طرح فائل آ گئی سب کے معافی نامے چھاپ دی اور الحمد ایک بھی سنی نے گورنمنٹ سے معافی نہیں مانگی پوری سزا کاٹی اور اس کے بعد جب گورنمنٹ نے چھوڑا تو نکلاے جیلر آن کر روز ان کو کہتا تھا مولانا ایک و دو لائنیں لکھ کے دے دو ہماری بھی جان چھوڑو اپنی بھی جان چھوڑا تمہاری وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی وغیرہ کسی نے معافی نہیں مانگی اور مولانا اکاڑوی صاحب رحمت اللہ, مولان رحمت اللہ تعالی مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ یہ جیل میں تھے ان کے ایک بچے کا انتقال ہوا جو جیلر خط لے کے آئے مولانا معافی مانگ لو اور چلے جاؤ نہیں مانگے پھر اتفاق دیکھی جب امتحان ہوتا ہے بندے کا تو بڑا سخت ہوتا دوسرے بچے کا انتقال ہوا جیلر پھر ان کے پاس آیا کہ مولانا معافی مانگ لو نے کہا نہیں اس لیے کہ ہم اہل سنت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ معافی کائے کی مانگیں یہ جو ختم نبوت پر ہم نے قرآن آئے تھے یہ غلط تھی یا جو ختم نبوت جو حدیث بیان کی وہ غلط تھی یہ ہمارا نقطۂ نظر ختم نبوت کا وہ غلط تھا کسی نے معافی نہیں مانگی اور سب کے سب ایک نارمل طریقے سے حکومت جب چھوڑا تو جب وہ باہر اور چیمپئن بن گئے ختم نبوت کے دوسرے بڑے بڑے بورڈ لگائے زندہ ایک مرتبہ طلبا کی ایک ٹرین جا رہی تھی ربوا سے انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے قادیان یہ ہے گرداسپور مشرقی پنجاب اور جب یہ لوگ نقل مکانی کر کے آئے تو اس وقت ان کا ہیڈ کوارٹر بنا یہاں ربا میں جب ربا سے ٹرین نکلی تو نوجوان کالج وغیرہ کے کچھ ہو سکتا منفی نعرے لگائے وہاں قادیانیوں نے گھیر کر اس ریل پر حملہ کیا یہ غالب تہتر کی یا چوہتر کے بالکل شروع کی بات جب نعرے لگائے تو لڑکوں کو انہوں نے مارا کچھ قتل ہوئے وغیرہ اب اس کا ایک نیا ادم قادیانیوں کا کھڑا ہو گیا ایشو اس ایشو کے کھڑے ہونے پر پھر کیا ہوا کہ پورے ملک میں جلسے ہوئے کوئی نہیں بچا سوائے چیدہ چیدہ آدمی تو اللہ کی مہربانی کہ ہم نے کئی جلسے کیے اور وہ آپ کے سامنے میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا چونکہ پالیسی یہ تھی کہ جلسے کرنے میں پولیس کے ہاتھ نہیں آنا چاہیے ورنہ تحریک دب جاتی ہم نے جلسہ کیا اور پولیس باہر کھڑی ہوئی ہے مجھ جیسے آدمی کو تلاش کرنے میری ایک مخصوص ٹوپی میں نے بغل میں دبائی اور نکل گیا چکما دے پولیس اب ڈھونڈری رہی بھئی بھائی کائیں مولانا مولانا قائم شرافہ بازار کے مسجد میں نے فون کی کسی کم نے فون کر دیا پولیس وہ چاروں طرف سے گھیرا لائی میں اس کا گھیرا توڑ کے نکل گیا اور اسی طریقے سے آرام باغ میں جو باب الاسلام مسجد وہاں جلسہ ہوا بہت بڑا جلسہ تھا ساری پولیس نے مسجد میں انہیں بھی چکما دے گیا کسی کے ہاتھ نہیں آیا اور پکڑا نہیں کیا آخری وقت تک جبکہ سارے لوگ اس زمانے میں گرفتار ہو گئے لیکن اس تحریک کو چونکہ جاری رکھنا اب کیا ہوا کہ بھٹو صاحب کا زمانہ مجبور کر دیا علما نے بھٹو کے کو تحریک لائے اب کیا ہوا بھٹو صاحب آمادہ ہو گئے اور سب سے بڑا کردار اس میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کا اور دوسرا کردار علامہ عبد المستفیٰ اظہری صاحب کا اب سنی اس کی ابتداء کیسے ہوئے آئینے اسوہ تو میں اسمبلی میں نہیں تھا تو ستر کی اسمبلی تھی میں تو ایٹی والی اسمبلی میں گیا تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے جب بحث ہوئی قانون بننے کی تو پاکستان یہ تیہ ہوا کہ اسلامی نظریاتی ملک ہے اس کا نام اسلامی جمہوری پاکستان ہونا چاہیے ایک بات اس کا صدر مسلمان ہونا چاہیے وزیر اعظم مسلمان ہونا چاہیے اب بحث یہ چلی کہ مسلمان کی تعریف کیا یہ تو نا کہ مسلمان تو اب اپنے آپ کو مسلمان کہلا تو مسلمان کی تعریف طے ہونی چاہیے کیا کوثر نیازی نے چیلنج کیا جو مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں وہ سب جانتے کہ ڈھکے چھپے نہیں کوثر نیازی نے کھڑے ہو کر کے کہ یہ کہا کہ جناب میں دعویٰ کرتا ہوں اسمبلی اس میں کوئی متفقہ تحریک اور تعریف مسلمان کی پیش کر دیں کوئی یہ مولویوں سے ہو ہی نہیں سکے گا یہ علامہ ابد المست ازہی صاحب نے ایک مسلمان کی جام تعریف پیش کی اور جام تعریف پیش کرنے کے بعد مسلمان کی تعریف میں یہ بات بھی شامل کی گئے جو حضور کے ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو اور صرف اتنا ہی نہیں یہ تو قادیانی کی کئی کتابوں سے بتا دوں کہتے ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں اصل میں ختم نبوت خاتم کا مانا ہے مہر ٹھیک ہے حضور نے مہر لگا دی کوئی شریعت والا نبی نہیں آئے مگر حضور کی اطاعت کر کے کوئی نبی بن جائے حضور کا فیض لے کر نبی بن جائے حضور کے کمالات کا مذہر بن کے کوئی نبی بن جائے یہ ان کے نزدیک جائز مجھے بتائیے کیا صحابہ کرام سے زیادہ حضور علیہ السلام کا کوئی متی فرما بردار بن سکتا ہے جب وہ نہیں بنے تو آج کے دور میں یا سو سال پہلے کوئی نبی کیسے بن سکتا یہ ان کی تار اس لئے اس میں کیا لکھا گیا تاریف میں جو آئین میں بھی ہے جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو یعنی حضور علیہ السلاۃ اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ براکٹ میں اس کی وضاحت بھی کر دی گئی تو سب سے پہلے جیت اس میں ہوئی کہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی اب جب قادیوں کا مسئلہ چلا تو باضابطہ پھر ایک کمیٹی بنی قومی اسمبلی کی جس نے کئی مہنے اس کی سماعت کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اس وقت جو سجادہ نشین تھا اس نے خط لکھا اسمبلی کو اور اس نے یہ کہا کہ جناب یہ چونکہ مسئلہ ہم سے متعلق ہے ہمیں اپنے مذہب کی وضاحت کی عقیدے کی اجازت دی جائے کمیٹی نے اس کو بلا لیا بلانے کے بعد میں اس نے اپنا ایک سو اسی یا ستر صفحے کا مہذر نامہ پڑھا جس کو اسپیکر نے ایک کر دیا اسمبلی کی زبان میں جب اسپیکر اس کو کل کر دے اس کی اشاعت نہیں ہوگی کسی ہنگامے سے بچنے کے لیے اس کو ایکسپن کر دیا جاتا کہ اس کی اشاعت نہیں ہوگی کوئی اس کو اس کی اشاعت نہیں کرے گا میں نے اپنے زمانے میں پوری کوشش کی عبد الحمید جو تھے جتوئی وہ بھی وہ پاکستان بننے کے بعد سے نہ ممبر اسمبلی بن رہے تھے میں ان سے ملا تو میں نے کہا آپ اس اسمبلی میں تھے اب وہ ذرا آزاد خیال آدمی ہوتے ہیں کہ جیسے انہیں کوئی حلف ولف کا کوئی اتنا پاس نہیں ہوتا سمجھے تو کن لے میں دے دوں گا آپ کو میں کئی دفعے ان کو یاد دلایا کہ لے کیا کروں مجھے فرصت نہیں ملتی میرے پاس محفوظ ہے مگر وہ اسمبلی کے دوران یہ تک مجھے بےچارے نہیں دے پائے کوشش کی ہوگی انہوں نے تو وہ ہمارے پاس نہیں اس نے وہاں پڑھا جو عام مسلمان تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں بلا وجہ کافر کیوں قرار دے رہے ہیں زیادتی ان کے ساتھ میں قرآن پڑھتے ہیں ہمارا قرآن ہماری جیسی نماز تو یہ ہمارے استاد علامہ اظہری صاحب نے بڑی اچھی ترکیب نکالی اس کے مہذر نامے پڑھنے کے بعد ایک تھا جناب سوالات کا وقفہ اس میں وہ جتنے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو علامہ صاحب نے مرزا ناصر محمود جو اس کا جانشین تھا وہاں آیا تھا قادیانی اس سے پوچھا یہ بتائیے کہ جو مرزا غلام احمد کادیانی کو نبی نہیں مانے وہ آپ کے نزدیک کیا ان کا وہ کافر اور ان کا تو بہت ہی ہم تو سوچ رہے تھے کہ ان کو بلاوجہ کے لوگ مسلمان یہ تو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں نہیں اب تو ان کم وقتوں کو کافر قرار دیا جائے تو کبھی کبھی کوئی ترکیب ایسی ہوتی ہے کہ ان دنیا داروں کی سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے صاحب اور اس کو کافر قرار دے دیا اسمبلی سات ستمبر انیس سو چوہتر کو نیشنل اسمبلی کی مخصوص کمیٹی نے اس کو کافر قرار دے دیا ٹھیک ہے صاحب اب رہا یہ مسئلہ مشترکہ رہا اور تاریخ گواہ اسمبلی کا ریکارڈ ایک قرارداد پیش کی تھی پیرزادہ نے عبد پیر پیرزادہ یہ بھٹو صاحب کے وزیر قانون ایک قرارداد مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی اتنا دباؤ تھا کہ پیرزادہ کی قرارداد پاس نہیں ہوئی نورانی صاحب والی قرارداد پاس ہوئی جو حملوں کی طرف سے تھی وہ پاس ہوئی کہ اس کے مطابق آئین میں تبدیلی آئی پھر اس کے بعد کیا ہوا دیگر اور مسائل بھی تھے تو اس آئین میں تبدیلی کے بعد پھر الحمد حملوں کی کوششوں سے پاسپورٹ کے فارم میں بھی اس کو لکھا گیا اگر آپ نے پاسپورٹ کا فارم بھرا ہو تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور حضور کے ختم نبوت پر غیر مشروط طور پر ایمان رکھنا ہوں یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ قانون بن گیا آئین میں تبدیلی ہو گئی پھر آئین میں تبدیلی کے بعد اس کا اثر جو ہے وہ تعزیرات پاکستان پر آیا تعزیرات پاکستان الحمدللہ میں نے پڑھی اللہ کے میرا تو کوئی وکیل نہیں تاذیرات سے کوئی اتنا تعلق نہیں لیکن بطور علم میں نے اس کو پڑھا تو تعزیرات پاکستان اس اثر یہ پڑھا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا اگر کسی قادیانی عبادت گاہ میں مسجد لکھی ہو اس کو تین سال کی سزا ہوگی قادیانی اسپیکر سے اذا نہیں کہہ سکتا کیونکہ شاعر اسلام ہے جب وہ مسلمان نہیں کسی گرجے یا یہودیوں سے اذان کی آواز تھوڑی آ سکتی تو اس پر بھی سزا یعنی مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسلمانوں کی اذا نہیں کہہ سکتے یہ کمبت کیا کرتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو ام المومن کہتے تھے اس پر بھی تین سال کی سزا کیونکہ حضور علیہ السلام کی ازواج کے علاوہ کسی خاتون کو ام المومن کہ اس پہ بھی سزا پھر اس کے جو خلیفہ تھے اس کو خلیفہ کہنے پر بھی پابندی لگی اور ان خلیفہ جو مر گئے اس کو رضی اللہ عنہ لکھتے تھے اس پر بھی تین سال کی سزا یہاں تک کہ قادیانی اپنے خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کر سکتا اس لیے کہ مسلمانوں کا شعر تو بسم اللہ شریف نہیں لکھ سزا کوئی اگر ثابت کر دے کسی قادیانی نے کسی کو خط لکھا اور اس پر اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا اس کو بھی تین سال کی سزا تو یہ سارا کام الحمدللہ اب رہے کہ کچھ لوگوں نے مل کے کیا یہ کام تو اب آدمی کیا کرتا سونتا کہ بھئی چلیے صاحب یہ کریڈٹ ان کو ملے گیا مفتی محمد یہ سارے وہ کام نہیں ہیں کہ یہ اس میں جو سزائیں کھائیں جو مرے لوگ جو شہید ہوئ وہ سارا نقصان اہل سنت جماعت کا ہوا اور اس میں علما سنترے پن میں بھی غالب تھے اور اس وقت کی تحریک میں بھی غالب سنترے پن میں بات تو بہت بری ہے. سب سے بڑی غداری مولوی اہت شام الق نے کی جو تحریک چلتی تھی خواجہ نازم الدین کو یہ خفیہ تیلی فون کر کے تلا دیتا رہتا تھا کہ یہاں یہ ہونے والا یہ ہونے والا یہ ہونے والا خود دیو بندیوں نے اس کو اس وقت لان تان اور ملامت کی اور اس کے بعد جب یہ چوہتر کی تحریک چلی تو دو سب سے بڑے باغیت ایک عبد اور ایک غلام غوث ہزاروی انہوں نے بھی اس تحریک سے بغاوت کی جو مشہور دو دیوبندی تھے اور یہ حکومت کو باخبر رکھتے تھے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ مولوی کوثر نیازی نے جو کتاب لکھی اور لائن کٹ گئی سمجھے صاحب یعنی زیاء الحق صاحب کی اور بھٹو کی گفتگو ہو رہی تھی مارشاء اللہ لگنے سے پہلے اور اس میں اس نے پھر اس کے بعد تعلقات ختم ہو گئے مارشاء اللہ لگ گیا اس نے کتاب لکھی اور لائن کٹ گئی اور اپنے کالم میں کوسر نیازی نے سب کو ننگا کر دیا ان کا دن بھر یہ جی لوگ رات میں جل سے کرتے جب پولیس ان کا پیچھا کر دی تو میرے گھر میں آ کے چھپتے میں میزبانی کرتا کھانا میرے یہاں کھاتے رات میرے یہاں گزارتے سبحان اللہ کیا بات ہے خلاف شرح ہمارے شیخ تھوکتے بھی نہیں اندھیری اجالے میں چوکتے بھی نہیں حکومت کے خلاف تحریک چل رہی ہے اور حکومت کے وزیر مذہبی امور کے یہاں رات گزار رہے ہیں تاکہ پولیس نہیں پکڑے تو اب یہ کردار سب قربانیاں ساری اہل سنت کی ہے اب چونکہ کاغذ ان کے ہاتھ میں قلم میڈیا ان کے پاس ہو. یہ تو وہ ہے نقار خانہ جس کی آواز زیادہ نکلے وہ جیت جاتا ہم لوگ یہ ہیں کہ نقار خانے میں توتی کا آواز اس لیے یہ لوگ یہ کریڈٹ لے جاتے ہیں ساری قربانی اہل سنت کی میں اس لیے کی تاکہ آپ کو اس تحریک سے اتنی واقفیت ہو جائے کہ اہل سنت و جماعت نے کیا کیا اس میں قربانی دی سوال تو لمبا ہو گیا مگر آپ کے نوجوانوں کے نالش کے لیے یہ معلومات بہت ضروری تھی چلیے اس کو اسی پر ورنہ ہے تو ایک دو گھنٹے کی تقریر ہے بھائی پوری اور سن لیجئے کہ اب ختم نبوت کی تقریر ہمارے شاید انٹرنیٹ پہ کہیں مل جائے گی آپ؟